فلسفے کی بلند ترین چوٹی پر فلسفے وجود اس کے اکنے کو حل کر رہی ہے اسی طرح اس میں ایک آیت ہے وہ نفاق کی حقیقت نفسیاتی سطح پر اس کے مدارج مراحل نفاق شروع کہاں سے ہوتا ہے پھر اس کا دوسرا درجہ کیا ہے تیسرا درجہ کیا ہے نفسیاتی طور پر اندر جو کیفیت ہے ایک میں تین درجے نفاق کے بیان کرتا رہا ہوں جیسے کہ ٹی وی کی تین سٹیجز ہیں فرسٹ اسٹیج سیکنڈ اسٹیج تھرڈ اسٹیج نفاق کا بھی یہ ہے کہ پہلا اسٹیج جہاں کے جھوٹے بہانے انسان شروع کر دے اس جہاد اور کتاب اور انفاق سے بچنے کے لیے جھوٹے بہانے دوسرا اسٹیج جہاں محض جھوٹا بہانا نہیں جھوٹی قسم کھائی جائے کہ تحز ایمان ہوں دن تن فسد اپنی قسموں کو ڈھال بنا لے اور تیسری اسٹیج وہ ہوتی تھی کہ جو لوگ جاند اور مال کی بازیاں کھیل رہے ہیں جب پکارا جاتا ہے واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جاں راہتے تنسخت داما سب بھول گئی مسلحت اہل حوث کی جن کی یہ روش ہوتی ہے اب وہ ان کے دلوں میں کھٹکنے لگتے ہیں ان کی وجہ سے ہم نمایاں ہو رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ ان کے خیال میں بے وقوف دیوانے پاگل ان انہوں نے ہمیں اس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے اب دشمنی شروع ہو جاتی ہے مومنین صادقین کے ساتھ خاص طور پر ان کے جو امیر محمد الرسول اللہ وسلم تھے اس وقت ان سے دشمنی یہ تھرڈ اسٹیج لیکن یہ ہے ان کے ایک ظاہری عمل میں اندر جو کچھ کھچڑی پکتی ہے ذہن میں نفسیات میں وہ کیا ہے یہ در حقیقت کس شے کا کس اندرونی مرض کا یہ ظہور ہے اس کے سمٹمس ہیں وہ ہے کہ جو ان اس سلسلے آیات کے اندر جو اس کا برکت مضمون ہے لیکن وہ تو اب انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے آج اس سلسلے کی صرف پہلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں یوم ترل مومنی نبل مومینات یس بین نورم بینا اے جس دن کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہوگا ان کا نور یس آور ان کا نور بین اے دیم ایمانہم ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف بشرا کمل جنات ان تجری انتافیل انہار کوئی کہنے والا کہے گا کوئی ہاتھ سے غبی پکارے گا اللہ کی طرف سے انہیں بشارت ملے گی جو بھی چاہے یہاں فرض کر لے بشرا کملوم آج تمہارے لیے بشارت ہے جنات ان, ان باغات کی تجری انتافیل انہار جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں خالدین دین اس میں رہو گے ہمیشہ ہمیش کا حول فوت العظیم اور یہی ہے اصل میں بڑی کامیابی صرف سائیملٹینیس کنٹراسٹ کے لیے نوٹ کر لیجیے اگلی آیت کے ابتدائی الفاظ یوم یقون المنافقونفقات لذین آ من ضرورا نقب اس بنورے تم جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں پہلے ایمان سے ذرا ہمیں محلت دو ہمارا انتظار کرو تمہارے نور سے ہم بھی اقتباس کر لیں فائدہ اٹھا لیں کی لڑ جا کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف پھل نورا کوشش کرو اس نور کو حاصل کرنے کی تلاش کرو نور کو برے بہ رہوں میں سور ان باب پھر ان کے ماں بین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا بات رحمت و ظاہر العذاب اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے ظاہر باہر کی طرف اس کے سامنے اللہ تعالی کا عذاب سے آزار ہو جائے یہ در حقیقت ان دو آیتوں کا جو اصل موضوع ہے اس کو سمجھ لیجئے پھر اصل گفتگو پہلی آیت پر ہوگی میدان حشر میں کیونکہ اس کے مختلف نقشے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ہمیں ملتے ہیں مختلف مکالمات بھی ملتے ہیں اس اعتبار سے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کوئی ایک مرحلہ نہیں ہے اس میں کئی مراحل مختلف مراحل سے ہو کر وہ جو حشم جسے ہم کہتے ہیں اس میں جو بھی پروسیس ہے وہ مختلف مختلف مراحل سے ہو کر تکمیل تک پہنچے گا اس میں معلوم ہوتا کہ ایک مرحلہ تو وہ ہے جہاں کافر اور مسلم جدا ہو جائیں گے جو کھلا کھلا بامی تھے منکر تھے اور وہ کہ جو مبئی تھے ماننے کے دعوے دار تھے کوئی بڑی چھلنی تو یہ لگے گی کہ جو کافر ردر ہے اور مسلم ادھر ہے اب دنیا میں جو مسلمان سمجھے جاتے تھے قانونی اعتبار سے ان میں مومنی صادقین بھی تھے اور منافقین بھی تھے اب ایک اور چھلنی لگانی ہے کہ جس میں ان کو جدا کر دیا جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس چھلنی کا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ جو قرآن مجید میں ایک تو اس آیت میں آیا ہے اور ایک یہی مضمون آیا ہے پھر جو اس سلسلہ سور کی آخری صورت سورت تحریم اس میں بھی یہ مضمون آیا ہے اس کی جو سب سے طویل آیت ہے عظیم ترین آیت ہے یا <سؤال> <سؤال> نورم یسا بینا یقول ربنا لنا نورنا لنا کالا کل قدیم یہ دو جگہ پر یہ مضمون آیا ہے اور یہ بات میں نے بار عرض کی ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین آپ کو لازمند کم سے کم دو جگہ ضرور ملیں تو معلوم ہوتا کہ ایک ایسا مرحلہ جس میں کہ مومنین صادقین کو منافقین سے جدا کرنا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغا سے جو شکل اختیار فرمائے گا وہ یہ ہے جن کے دل میں ایمان تھا ان کا نور ایمان ظاہر ہو جائے گا اور وہ ان کے سامنے کی طرف روشنی کرے گا اس ایمان کے تحت جو اعمال صالحہ تھے چونکہ داہنا ہاتھ کاسب اعمال صالحہ ہے اس کا بھی نور ظاہر ہوگا ان کے داہنی طرف یوں سمجھ یہ کہ در حقیقت یہ ایمان نور ہے اس وقت تو یہ نور قلب میں ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا اس نور کی کوئی اور کیٹیگری ہے جو وہاں ظاہر ہوگا یہاں نظر ظاہر نہیں ہو سکتا اسی طرح ہر نیکی کے اندر ایک نورانیت ہے یہ نور یہاں نظر نہیں آ رہا لیکن اس کی اصل ماہیت اصل حقیقت اس میدان میں اس مرحلے پر واضح ہو جائے گی کوئی ایسا مرحلہ ہے جس سے کہ ہماری زبان میں عام جو کلوکیل جو بھی چیزیں بیان میں پل شراط جسے کہا گیا انتہائی گھپ اندھیرے میں کوئی ایسا راستہ ہے کہ جو اور معلوم ہوتا ہے کہ ہے بھی جہنم کے اوپر وہ راستہ بنا ہوا سورہ بریم میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس کا وہی من کو ملا وار دوہا کان آرب کا کہ وہ کہ وہاں پر جو ہے اس پل پر سے گزرنا ہے تنگ راستہ ہے جسے ہمارے یہاں جس کو ہم کہتے ہیں استعاراتی زبان میں مال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پر سے گزرنا ہوگا اور ادھیرا گھپ روشنی کوئی نہیں اب جس کے پاس تو وہ نور ایمان ہوگا نور اعمال صالحہ ہوگا وہ تو اس راستے کو دیکھ کر اس نور کی روشنی میں اس راستے سے اس مرحلے سے گزر جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں اور دوسرے ٹھوکریں کھا کر گریں گے جہنم کے اندر یہ ہے در حقیقت وہ چھلنی کہ جو لگے گی میدان حشر میں کسی ایک مرحلے پر یوم ترل مومنی نول یوما کا جو یہ نصب ہے منصوب کیوں ہے یہ ایک رائے تو یہ ہے کہ اجر کریم کا یہ ظرف ہے جو پچھلی آٹ ختم ہوئی وہ لہ اجر کریم وہ اجر کریم کب ظاہر ہوگا یوم مو نل موم نات رہم آگو روحم یہ ظرفیت کا نصب ہے اور ایک یہ ہے کہ اس سے پہلے اس گرو یوم یاد کرو اس دن کو تصور کرو اس دن کا گویا وہ کہ وہاں سے پھر استیناف ہو جائے گا یہاں سے ایک علیحدہ کلام شروع ہوگا میں اسی دوسری رائے کو زیادہ کبھی سمجھتا ہوں لیکن دونوں دو ممکن ہیں یوم ترل مومنی تصور کرو اس اس دن کا جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یسانو روہوم بے نئے ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے یہ میرے نزدیک ایمان کا نور ہے جو قلب میں ہے اس کا جو بھی روشنی پڑے گی وہ سامنے گی اور وب ایمان دونوں جگہ یہی الفاظ آئے ہیں جیسا کہ ابھی میں آپ کو سورہ تحرین کیا سنا چکا ہوں یسا نورم بینا دم وب ایمان قول نقل ہوا ہے جن کا نور تھوڑا ہوگا وہ پھر دعا کریں گے ربنات نملنا نورنا وقف ان نقالا کل شاہ ان قدیر پروردگار ہماری کوتاحیاں جس کی وجہ سے ہمارا یہ نور مدھم ہے اے اللہ تو اپنے فرض و کرم سے ہمارے اس نور کا بھی اتمام فرما دے جیسے ابو بکر صدیق کو تو نے نور عطا فرمایا ہے جیسے عمر ابو خطاب کو تور نور عطا فرمایا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بھی نور کا امام فرما دے اس لیے کہ یہ حدیث میں آئے ہیں الفاظ کہ یہ نور اتنے مختلف ہوں گے اب یہ وہی ہے اس کی کمیت اور کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ظاہر بات ہے کہ کہاں ابو بکر کا ایمان اور کہاں یہ کہ ایک, ایک عام صحابی کا ایمان کہاں ہم میں سے کسی کا ایمان اگر کوئی رتی ماشا کسی کو نصیب ہو وہ بھی اگر کے ساتھ بہرحال یہ کہ زمین و آسمان کا فرق ہوگا اس حوالے سے حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو جو نور ملے گا وہ اتنا ہوگا کہ اس کی روشنی مدینے سے سنا تک پہنچے گی یمن کا شہر سنا وہاں تک اس کا نور جو ہے اس کے اثرات ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نور اتنا ملے گا کہ وہ صرف ان کے قدموں کے سامنے اس سے کچھ روشنی ہو جائے لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت وہ نور بھی کس قدر گنی ہوگا اس کے میں مثال دیا کرتا ہوں جیسے ٹارچ ہو وہ ٹارچ بھی اگر اندھیری رات ہو اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو تیرے لیے ہے میرا شولا نواکل اگر کہیں کسی کے پاس ٹارچ ہے کہیں پگڈنڈی پر جانا ہے کوئی راستہ نہیں ہے اور ابھی گپ جو ہے وہ ہے تو وہ تو ٹارچ بھی بہت بڑی تیم پیش ہے کسی کے ہاتھ میں لالٹین ہے تو وہ بھی گویا کہ بہت اس وقت جو ہے کوئی خوش قسمت ہے صاحب نصیب ہے لیکن یہ کہ جس کو وہ نور ملا ہوگا اس کے کیا کہنے ہیں اور یہ فرق و تفاوت ہوگا اس لیے کہ حدیث میں یہ فرق و تفاوت بیان ہوا ہے کہ ایک چھوٹے درجے کا کمتر درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو یہ فرق و تفاوت ہوگا تو فرمایا یو متر مومنی نبل مومنات یسا نور ہوں بینا بشرا اليوم جنات تجری من تحت انتہ آج تمہارے لیے بشارت ہے یہ بشارت کا دن ہے تمہاری کلفتوں کا دور ختم ہوا مشقتوں کا دور ختم ہوا امتحان کے مرحلوں سے تم گزر آئے تمہاری سختیاں تمہاری اطلاع آزمائش دور ختم ہو اليوم اب آج کے لیے آج سے تمہارے لیے بشارت ہے ان باغات کی جنات ان تجریم انتہا تحت النہاس جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی میں اس کا عام طور پر ترجمہ پسند کرتا ہوں دامن میں ندیاں بہنا اس لیے کہ جو فطری ایک تصور ہوتا ہے باغ کا وہ یہی ہے ایک ہے باغ جو لوگوں نے بنائے ہوں جن کو باقاعدہ پلان کر کے جیسے کہ یہ ابشالابار باغ ہے اس کے مختلف لیولز ہیں یہ ایک باغ. ایک باغ ہے فطری وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک وادی ہے اور وادی کے جو نیچے ہیں اس میں کوئی ندی بہہ رہی ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے اثرات جو ہے پانی کے وہ دونوں طرف جو ہے زمین کے اندر سرائط کر رہے ہیں اصل جو درخت ہے جو پلانٹیشن ہے وہ ذرا بلندی پر ہے تو گویا کے یہ تحس سے مراد جو ہے دامن میں ندیاں بہ رہی ہیں دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہو اور اس میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ندی کا پانی بھی جو ہے پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو علامہ اقبال نے وہ جو نظم کہی ہے تو اس اعتبار سے کوئی فرق بات نہیں ہوتا نیچے بہہ رہی ہے دامن میں ندی بہ رہی ہے خالدین ہا اس میں تمہیں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ ہوبل فارمولہ یہاں پر اصل میں ہوا جو دوبارہ آیا ہے یہ ہے جس کو حسل کا اسلوب کہا جاتا ہے یہی ہے اصل بڑی کامیابی اور اس میں در حقیقت توجہ دلانی مقصود ہے اس بات کی طرف کہ اگرچہ دنیا میں بھی انسان چاہتا ہے کہ اپنی محنت کے کوئی نتائج دیکھ لے تفصیل سے پڑھ چکے اس کو اخراط تو منہ رہا نصر المن اللہ و فتح ایک اور وعدہ تم سے کیا جا رہا جو تمہیں پسند ہے اللہ نے تو یہ دنیا بنائی ہے آزمائش کے لیے خلق المعت ابل حیات الب لو اکو جو آزمائش میں کامیاب ہو گیا بس وہ کامیاب ہے چاہے دنیا میں اس کی جوہت کا کوئی نتیجہ برامد ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو اس کے لیے بالکل امٹیریل ہے کوئی اس کا ریفرنس ہی نہیں بڑے بڑے اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے کہ جنہیں کوئی فالوورز نہیں مل سکے یا ملے ہیں تو ساڑھے نو سو برس میں جو کہتے ہیں کہ ستر بہتر آدمی حضرت علیہ السلام کو ملے ہیں اور ایک رائے یہ ہے کہ اتنے بھی نہیں سوائے ان کے تین بیٹوں اور ان کے گھر والوں کے اور کوئی ساتھ نہیں ماں منا کہا ساڑھے نو سو برس دنیا بھی اعتبار سے انتہائی ناکام انسان لیکن ظاہر بات ہے ناکامی کٹکوچے میں گزری دے انہوں نے جو ان کا فرض تھا وہ انہوں نے ادا کیا یہ بہت اہم ہے مسئلہ خاص طور پر دین کی خدمت کا جو بھی کچھ بیڑا اٹھا لے کمر کس لے. نفسیاتی اعتبار سے جب تک کہ یہ بات ان پر پوری طرح واضح نہ ہو جائے نسم العین سوائے آخرت کی فلاح کے اور اللہ کی رضا کے کوئی شہ نسم العین کے درجے میں نہ آئے اصل شے ہے اپنے فرض کی ادائیگی اصل کامیابی وہ ہے جناک سورہ سب نے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر تم وہ دو شرائط پوری کر دو گے تو من اللہ و رسول ہی و تجاہد الرفی عبیل اللہ بے وقم ونفوظم ظالکم خیر القم الکم تو تالمول اور وہ خیر کیا ہے یکسر لکنو بکم بلکم جناتی لنہار و مساک نفی بنفی جناتی وہ اخرا تو ہندو نہ ایک اور شعر جو تمہیں پسند ہے نصر من فت القریب اب ظاہر بات ہے یہ بات تو کہی جا رہی ہے سنچے کے آس پاس اس سے پہلے کتنے ہی صحابہ ہیں جو جامع شہادت پہنچ کر چکے ابھی تو وہ نصرت خداوندی ابھی قریب نہیں آئی ہے ابھی تو آپ سمجھیے کہ جو مکے ہی میں شہید ہو گئے ابھی تو اسلام جو ہے مغلوبیت کے دور میں ہے مدال اسلام و غریبن کا دور ہی ختم نہیں ہوا جو وہی شہید ہو گئے لیکن کیا وہ ناکام رہے ماض اللہ سبہ ماض اللہ تو یہ معاملہ بہت کلیئر ذہن میں رکھنا ضروری ہے ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی اگر دیکھتا ہے کہ میری کوششیں باراور نہیں ہو رہی لوگوں کا رجوع نہیں ہو رہا لوگ ساتھ نہیں دے رہے کوئی ریسپانس نہیں مل رہا تو بالکل الٹا سیدھا طریقہ کوئی شارٹ کٹ کوئی راہ یسی کوئی بائی ہک اور بائی کروک یہ سارے کام ہوتے اسی وجہ سے ہیں اگر ذہن میں یہ خنناس پیدا ہو جائے کہ اصل کامیابی یہاں کی کامیابی ہے, یہ اصل کامیابی زالے یوم یہ سورتیں جو اس گروپ کی ہیں کس طرح ایک ایک لفظ ان کا جو ہے وہ ہمارے ان تمام معاملات کے اوپر اپلائی ہوتا ہے چشمہ ہوتا ہے زال کا ہول یہی ہے اصل کامیابی اور بڑی کامیابی آگے ترجمہ کر لیجئے یوم یقون المنافقون اول منافقات کو چشمے تصور سے دیکھیے جنہیں وہ نور مل گیا نور ایمان نورے آمال صالحہ خوشی خوشی جا رہے ہیں راستہ طے کر رہے ہیں جن کے پاس نہیں ہے اب وہ انہیں پکار رہے ہیں با حسرت و یاس یوم یقول المنافق ان منافقات جس دن کے کہیں گے کہ منافق مرد اور منافق اور پہ لذینا آمن ایمان سے انظرونا ذرا ہمارا انتظار کرو یہ نظرہ یمزرو جو ہے دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور اسی سے لفظ جو ہے انتظار بنا ہے باب افتعال تو انتظار کے معنی تو بالکل ہی معیے ہے کسی کا انتظار کرنا کسی کی راہ دیکھنا تو وہ محلت دینا گا ان ضرورا یہ اسی معنی میں ہے ذرا ہمیں محلت دیجیے ہمارا انتظار کیجیے نقتبی سمن نور ہم خود تو تہی ہیں تہی دست ہیں ہمیں نور نہیں ملا ہم تمہارے نور سے آپ کے نور سے اقتباس کر لیں اقتباس کا لفظ وہی باب افتحان ہے قبض سے قبض کسے کہتے ہیں چنگاری جیسے کہ کسی کے چولہے سے آپ چنگاری لے آئے اپنے چولہے میں آگ جلانے کے لیے یہ اقتباس ہے اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آپ اپنا کوئی مضمون لکھ رہے ہیں اس میں کسی اور کے مضمون سے کوئی شے آپ نے لا کے شامل کی اقتباس ہے کوٹیشن ہے یہ یہ اس کے چولہے میں سے کچھ چیز جو ہے وہ میں نے یہاں لا کر اپنے اس چولہے میں شامل کی ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس میں واضح کر دیا جاتا ہے کہ یہ وہاں سے آیا ہے کوٹیشن ہے یہ فلاں کے حوالہ ہے تو اس لفظ کی حقیقت بیان کر رہا ہوں قبض جیسے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو بھی چنگاری نظر آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا شاید کہ مجھے کوئی قبض مل جائے جہاں سے کہ میں آگ لے آؤں آگ روشن کر لے بڑی سرد رات ہے بڑی ٹھنڈ ہے تو ہم اپنے تاپ سکیں گرمی حاصل کر سکیں تو وہی لفظ ہے یہ ان درونا نقتبس منور من کم ذرا ہمیں محلت دو ہمارا انتظار کرو ٹھہرو کہاں قلم بڑھائے چلے جا رہے ہو ذرا ٹھہرو کہ ہم تمہارے اس نور سے استفادہ کر لیں ہم فائدہ اٹھائیں ہم بھی یہ راستہ جو ہے یہ بڑی کٹھن منزل جو ہے کسی طور سے ہم بھی طے کر لیں کیلر جو ورا کم فلسم سورا یا نوٹ کیجیے لفظ کیلا آیا ہے کالو نہیں کہا معلوفل معروف ہوتا کہنے والے وہ ہوتے اہل ایمان اہل ایمان چونکہ ان کی مروت ان کی شرافت ان کی نجابت کسی برے سے برے شخص کا بھی ہاتھ جھٹکنے کے لیے انسان جو ہے اس کی شرافت اور اس کی نجابت اور مروت اس کو روک دیتی ہے اب جبکہ اس برے حال میں وہ درخواست کریں گے تو ان کی مروت اور شرافت سے تو مرید ہے کہ وہ کہیں گے جاؤ جی لیکن قیلہ کوئی کہے گا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا جیسے بشارتیں دینے والے ہاتھے غیبی ہوں گے کوئی ملائکہ ہوں گے اسی طریقے سے قیلہ کہا جائے گا کیلر جو ورا کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف پل نورا تو تلاش کو التماس لمس کہتے چھونے کو التماس کسی شے کو تلاش کرنا ٹٹول حاصل کرنا جاؤ پھر تلاش کرو نور اس میں اشارہ کر دیا گیا یہ نور یہاں نہیں دنیا میں ملا تھا یہاں تو ظاہر ہوا ہے کمایا وہاں تھا اہل ایمان نے تحصیل ایمان کی تھی اقتباء سے نور کیا تھا قرآن سے وہ تمہارے پاس میں تھا تم محروم رہے یہ نور وہاں سے لے کر آئے یہ امال صالحہ ہے یہ ان کا کسب ہے یہ ان کی کمائی ہے یہ ان کی محنت ہے جو یہاں ظاہر ہو گئی ہے فلکہ میں سنورا اب یہاں ہمیں ترجمے میں بریکٹ میں اضافہ کر لینا چاہیے اگر ممکن ہے تو لوٹ جاؤ حالانکہ وہاں اب لوٹنے کا کوئی سوال نہیں اب دنیا کی طرف رجوع کا کوئی امکان نہیں فر جڑو پھر جڑوں کو اگر ممکن ہے تو لوٹ جاؤ کسی کی طرف جاؤ دنیا میں اور حاصل کرنے کی کوشش کرو نور کو فور باب نہ باپ یہی مکالمہ ہو رہا ہوگا یہی گفتگو ہوگی کہ ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جو نکل گئے نکل گئے وہ جنت میں گئے ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا اور فرمایا بات فی الرحمہ اس کے اندر کی طرف رحمت خداوندی کا ندول شروع ہو جائے گا وہ ابتدائی مہمانداری جو ہے لے جنت کی اس کا آغاز ہو جائے گا ریسیپشن شروع ہو جائے گا اور جو پیچھے رہ گئے وہ رہ گئے من قبلہ العذاب اور اس فصیل کے باہر کی طرف اس کے سامنے کی طرف عذاب کا آغاز ہو جائے گا آگے انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے بارک اللہ علی ون فرقرآن عظیم و نفانی ویا کمبل